کرشن ولادت آلہ حضرت کی خوشیاں ہیں اور آئیے ہمارے آقا آلہ امام علیہ سنات کا بہت ہی پیارا بہت ہی پیارا کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تنگ کرم بنایا وہ ہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تنگ کرم بنایا ہم بھی مانگنے کو تیرا آستا بتایا ہم بھی مانگنے کو تیرا آشتا بتایا تجھے حمد ہے بلایا تجھے ہم ہے برایا تجھے ہم ہے برایا تجھے میں ہے تو تم ہاتھی میں برایا تمہیں خاصی میرے پتارا تم تمہیں خاصی میں تم سکون آیا تو آیا تجھے ہم ہے برایا تجھے ہم ہے برایا تجھے خدا بھی منو کوئی میرے دل کو ڈھونڈ <سؤال> کوئی, نا آیا نا نا کوئی گیا نیا نہ کوئی گیا نیا نہ کوئی گیا نیا ہمیں دام تریج کا پتا چلا بم کا, آ... کا پتا آ... چلا بم روزہ مقابل روزہ مقابل, روزہ مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ گئے پایا یہ نہ پوچھ گئے تپایا تجھ ہم ہودایا تجھ ہم خدایا تجھ کو متن کرم بنایا ہمیں کو تیرا آسکم بتایا تجھے حمد ہے بدایا تجھے ہند ہے بدایا تجھے ہم ہے خدایا تجھے ہند ہے خدایا کلاب میں پاپا یہ دیکھیں یہ دل کھو جانا پھر دل کا ڈھونڈنا پھر وہ ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو کہنا کسی کو میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا یہیں تو ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا پھر خود ہی کہتے ہیں ہم اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل پھر کہتے ہیں یہ نہ پوچھ کے سا پایا یہ ہے کیا یہ اعلیٰ حضرت کی اس کیفیت کو آپ کس طرح بیان کریں گے یہ تخیل ہوتے ہیں اس میں دیکھو کلا کلام میں عام طور پہ محاورے اور استیارے وغیرہ بہت استعمال ہوتے ہیں اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خلاف واقع بات ہے لیکن وہ بات معنی پر آدمی غور کرے نا تھوڑا اگر سمجھتا ہو تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتا عموماً تو کیا مطلب لوگ اتنا غور ہی نہیں کرتے تو تو کیا, کیا بیچارے پڑ جاتے ہیں یہ ارے اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو یہ بس ایک اپنا ایک ذوق کی کیفیت ہوگی جب میرے کا حضرت نے اس کلام کو لکھا ہوگا تو عشق و مستی کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور فرمایا ہوگا دل میرا دل کہاں گیا دل یوں جسمانی طور پر اگر یہ جو جس گوشت کا وہ اگر دل نکل جائے تو بندہ زندہ ہی نہیں رہتا نا تو پا... لوگ سمجھتے کہتے نا میرا دل لے گیا کوئی دو دل مل جاتے کہیں دل مل جاتے تو دل مل, جاتے تو دل مل گیا ہے دل ل... دل دے دیا میں نے تو جب یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو یہ بھی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. یا میرا دل توڑ دیا دل پہ چڑیاں چل رہی ہیں دلچاٹ ہو گیا یا دل تو یہ مطلب بہت ساری محورے ہوتے ہی ہیں بھر جاتا ہے, سیر ہو جاتا ہے دل ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے دلوں پہ کنجر پھر جاتے ہیں تو یوں حال حضرت میں اپنے مت عشق کا اظہار ہی ہے کہ سرکار کی محبت میں بس میرا دل جیسے کہ بالکل یعنی کہ وہ نکل کر بار بار اسالت میں حاضر ہو گیا وہ نہیں ایک شیر کسی کا ہے نا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے پھر شاعر مزید کہتا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا میرے دل تو مجھے بھی ساتھ دے جا اکیلا کیوں دینی جا دگا گے اکیلا کیوں دینی جا میرا حکا علاج نے ایک جگہ اور بھی تو اشارہ جانو دل ہوش خیرد سب تو مدی پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا بہرحال کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو یہ ابھی تو تھا یہیں پر ابھی ابھی, ابھی, ابھی, ابھی, ابھی, تھا ابھی, ابھی, ابھی ابھی میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا تو میرا دل کون چنا گیا لے کر کون چلا گیا تو یوں یہ کیفو مستی اور وجدانی کیفیت جس کو بولتے ہیں اس میں میرے عکاضرت نے یہ وجدانی کیفیت میں یہ کلام لکھا ہوگا پھر یہ کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بہت مشکل بڑی مشکل سے ہوش آیا تو یہ پتا چلا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا وہ مشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کے سب پایا یہ, یہ رمز کی بات ہے پردے میں رہنے دو جب در ر... یعنی جو اتنے درجے کا عشق ہو جس کا کہ اس کا دل بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے اب جب بارگاہ رسالت میں جس کا دل حاضر ہو بدن تو بہت سی حاضر ہوتے ہیں جو بیچارے بے قراری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور وہ سلام کر کے نکل جاتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں چلتا پردہ بابا اٹھنے کے بھی کچھ اشعار ہیں کیسا پایا کیسا پایا کبھی لب ہے کبھی زیریا ساری شب ہے کبھی غم ہے نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا نہ اسی نے کچھ بتایا کبھی ہاک پر پڑا گر چرخ کبھی پیسے در کھڑا گرے بندگی جھکایا دو قدم میں عرش پایا تو قدم میں عرش پایا کبھی وہ ٹپک کے بارش کبھی وہ جو میں نالش کبھی وہ بجو میں نالش کوئی جانے ابر چھایا بڑی جوشوں سے آیا بڑی جوشوں سے آیا کبھی بل کے بلبل کبھی وہ کے خود بل کبھی بالکل بل پور سے لہ لایا گلے پورس لہ لایا کبھی زندگی کے الما کبھی مر کے نو کا پہا وہ حیا کے مل پل مواقع گہ روشنا جلایا گہروشنا جلایا کبھی گم کبھی کبھی سرد کو تباہ ہے کبھی زیر لب, لب پوار ہے کبھی چپیے قب دم نہ تھایا جسے کام جا دکھایا جسے کام جا دکھایا قدرتے پت ہیں کامل تیری قدرت ہے کامل خدایا میں انہیں میں انہیں لایا میں انہیں لایا تجھے ہم خود کلام کیسی کلم کیسے چلتی ہے دھیان آدر ایسے شاعر باپا کلام الامام امام الکلام تو امام کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہے حضرت کا کلام جو ہے کلاموں کا امام ہے کیسے مطلب یوں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ قلم کو رختا نہیں تھا یا مطلب وہ قلم کون سا تھا کلم کچھ کیا یہاں بھی کہیں گے عقل سے کہہ دو کہ نا شیرت سے کہہ دو سے اونچی نازک نکلی سیدھے چاپ مانگوں نبی لکھنے کو رو ہے خود سے ایسی چاپ تو جو ہے نا یہ نام تو آج کل بچیوں کا توبہ رکھتے ہیں توبہ جنت کے سب سے اونچے درخت کا نام ہے نا درخت بھی جنت کا اور وہ بھی سب سے اونچا اور پھر کیا بربر ہے توبہ میں جو سب سے اونچی نازک وہ بھی سیدھی یار یہ الادت کیا دے سمجھ میں نہیں جنت کا سب سے درخت اس کی بھی جو کہ سب سے اونچا ہے اس کی بھی سب سے اونچی شاخ وہ بھی سب سے سیدھی اور وہ بھی نازک کڑک نہیں ہو تو میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قد سے ایسی شاخر جبری زمین سے جبری. حضرت کے تخیل کو تو کون پہنچے گا جبری جبری. احمد رضا نے خوب لکھے ہیں کلام سیدی احمد رضا نے خوب لکھے ہیں کلام ان کے سارے ناتیا سلام کے Oh طب رضا, رضا کی قسم, قسم, قسم نہیں پب رضا, رضا کی پسم شیر میں آلہ حدرت نے ہند کی کید تو لگا دی یا جو بھی شعر ہے کہ آپ ہند کی کید آپ کا عشق و محبت کیا کہتا ہے نے ہند کی قید لگائی نہیں ہند میں واصف شاہ پورے ہند میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی حضرت جیسا کوئی سرکار کا سناخان آپ تو کہتے ہیں نا میرا پیر میرا پیر اب جیسے حضور مفتی اعظم ہند مشہور یہی ہے نا مفتی اعظم ہند ہند کے مفتی اعظم تو مفتی سکھر مولانا محمد حسین رضاوی جو حضر مفتی اعظم کے خلیفہ تھے رحمۃ اللہ تو یہ مفتی اعظم ہند نہیں بولتے تھے مفتی اعظم عالم کہ میں نے خود ان کے سنا ان کے منہ سے بعد پہ جب تذکرہ تھا مفتی اعظم عالم مفتی اعظم عالم مفتی اعظم عالم, عالم یہ مفتی اعظم کل عالم وہ ہند نہیں بول ان تو اطاضا بولے پوری دنیا کے میرے صاحب پوری دنیا کے عالم ہوتے مفتی دے تو اپنے تو مفتی شکر سے وہی فیض لے کر ہم تصور کر دیں اور کیا کہ آدھا حضرت نے موتی نے کم بتایا ہے آج کے کرتے ہوئے تو یہ تو پوری دنیا تو یہ کوئی انجسا نہیں ہے تو وہ بھی ایک مطلب استیارے اور یہ محورے ہوتے اس کا مطلب حرف تو ہر بھی مراد نہیں ہوتا جیسے کہ میرے بیٹے ایسا کوئی ذہین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے اور کوئی ذہین ہو ہی نہیں سکتا ایسا نہیں ہے تو یہ حالت کے اپنے ذوق ہیں ورنہ حلادت کی اپنی آجزی اپنی جگہ پر تھی تو یہ اشار میں سا ہوتا ہے کہ کیفیات ہوتی ہیں اور وہ کیفیات جو حلادت کی تو بات ہے نا کہ حلادت تو جھوٹ تو بولتے نہیں تھے بلکہ کسی نے وہ کوئی ایسا کلام پیش بھی کیا چیک کروانے کے لیے جس میں کوئی اس طرح کے مضامین تھے اس کے کلام میں کہ یا رسول اللہ آپ کی یاد میں تو میری بھوک مر گئی ہے میری نیند اڑ گئی ہے میں سو نہیں سکتا ہوں کھا نہیں سکتا ہوں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ واقعی تمہاری یہ کیفیت ہے اس نے کہا نہیں حضور خالی وسیع شعر لکھے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جھوٹ اور بھی وہ بھی بار گارس حالت میں جھوٹا جھوٹ بولتے ہو ڈٹ کے کھاتے ہو گھوڑے بیچ کے سوتے ہو نہ بولتے میری نیند اڑ گئی ہے تو اعلیٰ حضد ایسے تھے کہ جو لکھتے تھے وہ سچ ہوتا تھا اپنی کیفیت اچھا اب یہ کیفیت ہر وقت ایک سی رہے یہ تو ضروری ہوتا نہیں ہے تو یہ اس وقت کیفیت کے عالم میں تو کیا کیا لکھتے تھے نکی تعظیم میری فدا ہو کے تجربہ عزت ملی ہے تو یہ ہے جملہ خبر, خبر ہی ہے نکیر سے تو ابھی تو جیتے جی یہ لکھا جیتے جی وہ جیتے جی منکر کر نکیر سے واسطہ پڑتا نہیں ہے تو یہ حسن زن کی مینا پر سرکار صلی اللہ تعالی کہ عشق میں ڈوب کر کہ انشاءاللہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ میں جب قبل میں جاؤں گا تو منکر کر نکیر بھی میرا احترام فرمائیں گے کہ یہ اس نے صلی اللہ تعالی وسلم کی دین کی خدمت کی ہے یہ بس اعلی حضرت تھے اور آپ کا کلام جو تھا وہ تھا این شریعت کے مطابق اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا جیسے ایک شعر میں فرماتے ہیں کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سر کے ہے بلبلے تیرا ترا نہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے جو کلام ہیں پورے کلام کو جتنے بھی اشعارے ان کو ہم نہ بیان کریں صرف مقتے جو آل حضرت نے لکھی اپنے جس میں رضا ہزار رضا, رضا رضا ہے تو اسی پر ہی اگر ہم اپنے بپا وہ لے کر چلیں تو نہ دین بچ, نہ کیا دین کیا آراتے ہیں اور بس یہ چلتا ہی رہا کہ اس میں کیا اس میں کیا اس میں کیا اب یہ جو مقتہ اس لائے بھائی نے پڑھا یہ بالکل آجزی پر ہے یعنی کیا ہو شروع میں کیا کہا ہا بول بولے رنگی رضا یا توتی ہے نغمہ سرا یہ بھی محاورے ہیں سب کہ مطلب میں بہت اچھا بولنے والا یا رضا جو ہے بہت یا خوش گلو ہے بہت عمدہ اور اچھی اس کی آواز شینی بیاں ہے یا رضا جو ہے توتی ہے نغمہ سرا یہ توتی یوں توتا وہ اچھا ہی بولتا ہے جب بولتا ہے تو اس کی ویلیو بہت ہوتی ہے تو یا تو میں نے کہوتی ہے نغمہ سرا ہوں نہ چچے اچھے اچھے نغمے گاتا ہوں پھر فرماتے ہیں کہ سچی بات بول دو بول دو حق یہ ہے بالکل سچی بات کر دیتا ہوں کہ نہ میں بلبلے رنگی ہوں نہ میں توتھیے نغمہ سرا ہوں میں تو آقا کی سنا خانی کرتا ہوں آقا کا نات کو ان اب پڑھیے ہیں بلبلے رنگی تیرا نہیں وہاں ہے تیرا یہ نہیں وہ بھی نہیں پلو الحبیب بات شاعری چل رہی بابا حضرت کی اب جیسے کہ یہ شعر ہوا تو اعلیٰ حضرت نے شاعری پہ تو خود ہی بابا اپنا وہ ایک موقف بیان کیا ہے نا کہ ثنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوث نہ پروا روی تھی کیا کیسے کافی تھے تو اعلیٰ حضرت نے خود ہی اپنا وہ موقف بیان کر دیا کہ میں کیا ہوں کہ مدب یہ لکھنے کا مقصد کیا پھر سنا سرکار, سرکار, سرکار ہے وظیفہ اور ایسی بابا سنا کہ واقعی وہ جو آپ نے بعض اوقات مردہ فرمایا کہ ایسا مان جنا نہیں ہے کتنے بار سدیاں کیا باتیں کرتے دیکھو اب اگر کوئی شاعر سنائے سرکار کو وظیفہ بنا لینا یعنی کہ وہ نات خوان بھی سنا سرکار کو وظیفہ بنا دینا تو میرے کو بتانا پاؤں دھو کے پیوں گا میرے گناہوں کا مرض دور ہو جائے گا بہت مشکل ہو گیا نہیں ابھی تو ہم شاعری کیوں کرتے ہوتا ہے ہم لوگ انتظار کرتے کہ کوئی زور سے صبح نے بولے نا شعر اچھا لکھ اچھا لکھا گیا شعر کیا کہ لوگ ہیں ہم لوگوں کی حالت ہوتی ہے اور اگر کوئی مکتا نہ پڑے ہمارا تو ہم کو جو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ ہما بدولت کا کلام ہے ہماری پوزیشن اب شاعروں کی عموماً میں عموماً ہی بات کرتا ہوں کہ شاعر جو ہے نا اپنے کلام سے رائٹر اپنی اپنے آرٹیکل سے مضمون سے وہ بس وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ ذرا سرا ہیں حوصلہ افزائی کے نام پر ہی صحیح تاریخ تعریف ہو جائے ہماری میرے الا حضرت کی شان یہ تھی کہ ان کا تو یہی ترکیب تھی کہ بس اللہ کی رضا کے لیے تو ریاست نان پارا کے نواب کی مدحہ میں تعریف میں کچھ شعرا نے قصائد لکھے بارگاہ گیا الازت نے بھی عرض کی کہ آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دیجیے یہ کچھ انعام و اکرام ہو جائے گا تو الازت کو بہت محسوس ہوا یہ کہ مجھے بھی کیا یہ دو ٹکے گا وہ چالو شاعر سمجھ رکھا ہے آپ نے ناد شریف لکھی وہ کمال حس حضور ہے کہ گمان یہی پھول خوار سے آخر آپ نے جو مختہ لکھا اس میں نان پارے کو بھی لے لیا کیونکہ نان پارا کی ریاست ہے ہند کی تو اس کے نواب کی مدح میں وہ تاریخ میں لکھا گیا لکھنے کا کہا تھا اپنے نان پارے کو بھی عجیب اپنی اس کی بندش کر ڈالی اپنے مکتے میں مقتع اس شعر کو کہتے جس میں آخری شعر کو کہتے جس میں شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور متلا جو ابتدائی شعر ہوتا ہے اس کو کہتے تو مکتا میں اہلازت نے لکھا کروں مد ہے لے دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مد شے اہل لے رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نان نان پارا نان یعنی روٹی پارا مانے ٹکڑا اعلیٰ نے ان مانوں میں پارا نہ کر دیا آخر میں تو آپ نے فرمایا کہ کروں مد ہے اہل دبل ردا دبل یا دبل یہ دولت کی جمع ہے اہل دبل یا اہل دبل سرمایہ دار لوگ بڑے لوگ مہاراجے نواب وغیرہ تو میں ان اہل دبل یا سرمایہ داروں نوابوں کی تعریف کروں ان کے قصیدے کروں ان کے قصیدے لکھوں پڑے اس بلا میں میری بلا یہ محاورہ ہے کہ اس میں تو میری بلا پڑے میں کو پڑوں یہ مالدار کیا بیچتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے یہ نواب کیا دیں گے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا تو ان سرمایہ داروں کی میں خوشامت کروں نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا یعنی گدا میں فقیر بھکاری میں دربار رسالت کا بھکاری ہوں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا منگتا ہوں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے مالداروں لڑک جاؤں وہاں جا کے کلام پڑھوں ان کی تعریفیں کروں جہاں پیسے ہو یا صدارت کسی وزیر کی ہو وہاں پہنچ جاؤں غریب بلائے تو میرا گلا بیٹھ جائے نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین دن پارا میرا دن لڑکی کا ٹکڑا نہیں ہے میرا دین तुकड़ा नहीं। तुकड़ा नहीं। तुकड़ा तुकड़ा چند یہ سڑے ہوئے سکے نہیں ہیں میں تو دربار رسالت کا فقیر ہوں آکا کے ٹکڑوں پر پلتا ہوں سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلطان و گدا کو سرکار نبھاتے ہیں بس یہ اشاری اشار ہی اللہ کرے کہ ہم ان کے صحیح معنوں میں مزداق بھی بن جائیں کہ ہم ہو ہی جائیں کہ ہم مطلب صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے پڑھیں کاش اخلاص مل جائے امین امین کہیں ملتا ہو بکتا بکاتا ملتا ہو تو میرے کو بتانا دکان تو ت... تھوڑا خریدوں گا اپنے لیے بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی تھوڑا تقسیم کر دوں آپ نے بارہ یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں اخلاص ڈھونڈتا ہوں ملتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درج بلند فرمائے ہمیں ڈھونڈنے کے بھی جو توفیق نہیں ہے ہم جس کو تلاش ہو وہ ڈھونڈے اللہ آپ کو اور مزید آپ کے درجہ بلند کرے لیکن ہم تو ڈھونڈتے کب ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ملے گی کہ جس چیز کو پانے کی تمنا ہو بندہ اس چیز کو ڈھونڈتا ہے اب جس کو پانے کی تمنا ہی رہے یا نہ رہے کیا کیفیت ہو نہیں ہو اللہ تعالیٰ ہمارے حالدار پر فرما دعا کیجیے اللہ اچھا کر دے ہمارے یہاں تو بس لیٹر میں بعض لوگ لکھتے ہیں آپ کا مخلص کر کے پھر نام سائن کرتے ہیں یہ دیکھا ہوگا آپ نے یہ بھی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ تو عبداللہ بن مبارکی اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے پیکر تھے طبیعت پوچھی تو اس نے بتایا کہ کرز داروں بچے بھوکے مر رہے ہیں تو جا کر اس کو اتنی رقم دی کہ یہ لے یہ رقم قرضا کر اس رقم سے بچوں کا پیٹ بھر آئندہ کسی کو طبیعت پوچھو ہی نہیں میں پوچھوں تو مطلب یہ صورت ہونا کہ پوچھوں اور پھر جو بولے اس کی پھر بےچارے کی مطلب یعنی کہ مدد نہیں کروں مدد پر قادر ہونے کے باوجود تو یہ پھر منافقت ہے ان کے نزدیک منافقت تھی اس طرح یہ بس وہی لوگ تھے اب مزاروں میں چلے گئے یار یا کئی میں چھپے ہوں گے یہاں تو میرے ایسے خالی ڈبے زیادہ رہ گئے ہیں لیکن خیر یہاں ہی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے ہی مطلب غیر مخلص ہیں یا سارے ناتخوان غیر مخلص ہیں یا سارے ناتگو شاعر غیر مخلص ہیں اس کو ہم مطلب یعنی کہ جزم نہیں کر سکتے کہ سب بھی غلط ہیں میں تو سمجھاتا رہتا ہوں تو سب کو تو غلط کہتا ہی نہیں میرا تو کام ہے سمجھانا یہ بھی بات لوگوں کو برا لگتا ہوگا تو کیا کر سکتے ہیں وہ کول حق کا لوکانہ مرن تو غالباً حدیث پا کہ حق بات کہو چاہے کڑوی لگے وہ کسی کا شیر بھی ہے اے راست گوئی کیا اے حق کی تلخی کیا زہر ہے تو تو میں کسی شخص موجن کو ویسے بھی نہیں کہہ رہا کہ تو مخلص نہیں ہے یا تو پیسوں کے لیے پڑتا ہے میں یہ تو نہیں کہتا نا کہ واقعی یہ کہنا تو وہ عیدا مسلم کا باعث ہے اس میں تو بلا اجازت شریف مجھے کہنے کی صورت ہی نہیں ہوئی تو نہ میں یہ کہہ رہا ہوں جنرل بات کر رہا ہوں تو جس کو برا لگے اس کا مطلب وہ چور کی داڑی میں چنتا والی بات ہے برا لگے گا اسی کو کہ جو خود گڑبڑ کرتا ہوگا جیسے میرا رسالہ وہ ناتھانوں نظرانا تو بعض ناخوانوں کو برا لگا ہے تو سمجھ آ رہے ہیں آپ اس کو, کیوں نہیں لگا, اس, کو کیوں نہیں لگا, اس کو نہیں لگا یہ تو سمجھتے رہے مسکرا رہے ہیں اور رسالے میرا گھر بانٹتے بھی ہوں گے ان کو کسی کو برا نہیں لگا جس کو برا لگا تو واٹ از ڈس رسالے ان شاء <سلواللحبی> آل <سلواللح> اللہ دل میں اس طرح عزت کے اشعار ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی تو شاعری پر ہی اور اعلیٰ کلام پر ہی بات کریں تو بہت سارا وقت چاہیے ابا ابھی اعلیٰ عزت بطور مفسر بیانی نہیں ہوئے بطور محدث ان کا بیان نہیں ہوا بطور فقیر ان کا بیان ہی نہیں ہوا اتنا ذکر رضا اور ایسی شخصیت بابا کے کس, کس پہلو کا کلام کرے کیونکہ اگر تفصیل دیکھیں یا ترجمہ قرآن کنزول امان ہی دیکھ لیں جو حضرت نے کیا اور اس کے علاوہ فتح رضویہ شریف میں کئی آیات کی تفاصیر اعلیٰ حضرت نے کی ہیں وہ ہیں فتح کا جو ایک انداز ہے اعلیٰ حضرت کا امام علیہ سنت کا تو کافی پہلو ہیں اعلیٰ حضرت کی سیرت کے اور ہر ہر پہلو پر بہت سارا کلام ہو سکتا ہے بہت سارے مدنی پھول لیے جا سکتے ہیں تو اس طرح اعلیٰ حضرت کی سیرت کے یہ کئی پہلو اس وجہ سے ہم نے امیر سنت سے سنے ہیں کہ اعلیٰ کا جو انداز تھا ہم نے کچھ گھر کا انداز امیر سنت سے سنا کہ اعلیٰ کا اپنے گھر کے اندر کیا انداز تھا اور ایک والد جیسے کہ اعلیٰ کے اپنے والد تھے رئیس المطق المین نقی علی خان علیہ رحمت الرحمٰن جن کو دیکھ کر ہم کہیں کہ باپ وہ کیسا ہونا چاہیے تو وہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کو دیکھا جائے اسی طرح خود اعلیٰ حضرت خود ایک شفیق اور واقعی اپنی اولاد کی درست تربیت کرنے والے والد تھے کہ اعلیٰ حضرت کی اولاد میں حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان اور اعلیٰ حضرت کی اولاد میں اولادیں کہ شہزادیں مفتی اعظم ہند آپ دیکھیں ایک بیٹے کو حجت الاسلام کہا گیا اور ایک بیٹے کو مفتی اعظم ہند کہا گیا تو والد کی کیسی تربیت ہوگی کیسا علم اور عمل کا پیکر بنایا اپنے بچوں کو اور خود بھی علم و عمل کے پیکر تھے رضا دین کا ڈاٹا بجایا ضلالت مدرا میں تھا جت کری تم پنک آیا مدر جاری جا ان بچھایا اے امام محمد رضا علم, علم کا دریا, دریا ہوا تحریر میں جب لبل اٹھایا اے امام محمد رضا خلق کو وہ فیض بخش علم سے بتیا کہو علم کا دریا بہایا اے امام محمد رضا ر جاری رہے be